ٹھیک ہے ہو گیا ہمارے آفس میں جماعت دیوپتی مکپا فکر کے صاحب کرواتے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اکیلے مطلب یہ کہ یا تو پوسٹر لگا دیا جائے کتنی مرتب یہ پوچھیں کہ بھائی سیدھی بات ہے ہماری نماز سری ہماری امام کے پیچھے ہوتی اس میں کوئی ضد کرنے کی اور برا ماننے کی ضرورت نہیں